باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر آرکیٹیکچر اینڈ اسمبلی لینگویج پروگرامنگ پچھلے لیکچر میں کافی تھیوری ہم نے ڈسکس کی تھی ٹھیک ہے کافی چیزیں ہم نے دیکھی تھیں کیا کیا چیزیں ہیں سلیکٹرس کیا ہیں ڈسکرپٹرز کیا ہیں انٹر ڈسکرپٹرز کیا ہیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے کے بعد آج تھوڑا سا ہم اس پہ ذرا ہاتھ بھی ڈالیں ٹھیک ہے میں uh, ایک ایک کوئک جو گو تھرو ہے جو ہم پیچھے سے ابھی تک ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا ایک وہ کر لیتا ہوں تاکہ آگے چیز کو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے ہم نے بات کی تھی سلیکٹرس کی ٹھیک ہے کوڈ سلیکٹر ڈیٹا سلیکٹر سٹیک سلیکٹر ٹھیک اب میں سیگمنٹ کا لفظ جو ہے یہ ذرا کم کم ہی استعمال کروں گا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ڈسکرپٹر کی کہ ڈسکرپٹر جو ہے وہ کیسے بنتا ہے اس کے اندر مختلف جو فیلڈز ہیں ایک جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کے اندر جو مختلف فیلڈز ہیں ان فیلڈز کے کیا معنی ہیں ٹھیک ہے ان کی کتنی قسمیں ہیں موٹی موٹی جو قسمیں ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھیں کہ کوڈ ٹائپ کا ڈسکرپٹر ہوتا ہے ڈیٹا ٹائپ کا ڈسکرپٹر ہوتا ہے پھر کوڈ میں کنفرمنگ ہے نان کنفرمنگ ہے اس کے علاوہ اس کا ریڈبل ہونا اور رائٹ مطلب وہ ویسے ریڈیبل ہونا یا نہیں ہونا ایگزیکوٹیبل ہونا اس کا اور رائٹ پروٹیکٹیڈ وہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے کوڈ سیگمنٹ میں آپ رائٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد ڈیٹا جو سیگمنٹ ہم بنا رہے ہیں ڈیٹا کا جو ڈسکرپٹر ہے اس کے اندر اسٹیک ٹائپ کا ڈسکرپٹر نارمل ڈیٹا ٹائپ کا ڈسکرپٹر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیفالٹ آپرین سائز کیا ہے ہمارا یہ تمام چیزیں تو امید مجھے یہ ہے کہ آپ پاس ایک اوور آل ویژن ضرور ہوگا کہ جو ڈسکرپٹر ہے اس کی فارمیشن کس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ کنڈیشنز کی بات کی تھی جو انٹل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو کنڈیشن ہے کہ پروٹیکٹڈ موڈ میں اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کے پاس ایک آ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویلڈ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک ویلڈ انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک میتھڈ ہونا چاہیے وہ جمپ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ سی ایس کو لوڈ کر سکیں اس چیز کے اندر جو ہے کنڈیشن انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل کی یہ کنڈیشن مینڈیٹری نہیں ہے ٹھیک کہ آپ ایک انٹرپ ڈسکرپٹر ٹیبل بنائیں ہی بنائیں اس میں بات صرف اتنی ہے کہ اگر کسی وقت یعنی اندر جا کر کے کوئی انٹرپٹ آ جائے تو آپ پھر اگر اگر آپ انٹرپٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ انٹرپ ڈسکرپٹر ٹیبل کے بغیر نہیں جا سکتے یہ بات آپ اس کو ذرا سا کلیئر کر لیجیے کہ یہ جو کنڈیشن ہے کہ ویلڈ گلوبل ڈسکرپٹر ہونا چاہیے اور ویلڈ انٹرپ ڈسکرپٹر ہونا چاہیے ویلڈ انٹرپ ڈسکرپٹر اسی صورت میں آپ کو درکار ہے جب کہ آپ کو انٹرپٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو ابھی جو ہم پہلا پروگرام آپ کو دکھائیں گے یہ پروگرام سمجھ لیجئے کہ بالکل صرف پروٹیکٹڈ موڈ میں جانا کیسے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اور اس پروگرام میں کچھ نہیں ہے اس پروگرام کے اندر ہم نے انٹرپٹس ویسے ہی ڈیسیبل کر دی ٹوٹلی totally ڈیسیبل کر دیے ہیں لہٰذا ہم انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل جو ہے وہ فارم نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم ایک کوڈ ڈسکرپٹر فارم کریں گے ایک ڈیٹا ڈسکرپٹر فارم کریں گے کوڈ ڈسکرپٹر ظاہر ہے کہ ایگزیکوشن کے لیے ہمیں ضرور, ہمیں اس کی ضرورت ہوگی ادروائز ہم کوڈ کو ایگزیکوٹ نہیں کر سکتے پروٹیکٹڈ موڈ میں ڈیٹا ڈسکرپٹر کی ہمیں ضرورت اس لیے ہے کہ ہم جو کچھ کچھ چیزیں جو ہم سے کہ ویڈیو میموری کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ایکسیسیبل نہیں ہوگا اگر ہم ڈیٹا ڈسکرپٹر نہ بنیں ہم جو ڈسکرپٹرز اب بنانے لگے ہیں وہ ڈسکرپٹر ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پورے فل لینئر والے ڈسکرپٹر ہیں جو کہ پوری میمری ڈیٹا ڈسکرپٹر ہمارا خاص طور پر ایسا ہے جو کہ ہمارے لیے پوری میمری کو اوپن کر دے گا زیرو سے لے کر کے فور جی کا بائٹ پوری میمری ایک ہی ڈسکرپٹر کے ذریعے ایک ہی سیگمنٹ ایک سلیکٹر کے ذریعے ہمارے پاس ایکسیسبل ہو جائے گی تو اس کا کھیل کس طریقے سے ہوتا آگے وہ بھی ہم دیکھیں گے تو بیسکلی ایک اوور آل چیز یہ ہے کہ اب ہمارا کام جو ہے وہ ہے کہ ڈسکرپٹر ٹیبل بنائے ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر ایک کوڈ ڈسکرپٹر جس جو کہ ہمارے مطلب ہمارا اپنا کوڈ جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ایک ڈسکرپٹر بنا کے وہاں پر ڈالیں اور ڈیٹا ایک ڈیٹا کا ڈسکرپٹر بنائیں جس کے ذریعے فی الحال جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو میں نے اس طرح رکھا ہے کہ اس کی بیس زیرو پر ہے اور اس کی لمٹ فور جی کا اس کا مطلب ہے کہ پوری اویلیبل میموری یعنی پوری ایڈریسنگ کی رینج جو ہے وہ میرے لیے صرف ایک ہی ڈسکرپٹر سے وہ میرے لیے ہو گئی تو یہ بیسک فارمیشن ہے یہ بیسک چیز ہے جس کے ساتھ کہ اب ہم آگے چل رہے ہیں آ, تو اب ایک پروگرام میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پروگرام کے اندر آ, جو ڈسکرپٹر کی فارمیشن ہے وہ بھی دیکھ لیجیے اور یہ بھی دیکھ لیجیے کہ انٹری ہم کس طریقے سے کرتے ہیں پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر یہ ہمارا پروگرام ہے ہم اس میں ذرا اسٹیپ لے کے سلو سلو چلیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو جو اوپر ایک ڈیٹا پورشن نظر آ رہا ہے جی ڈی ٹی گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے جو ہیں ہمارے یہ ہم نے چار چار بائٹ کے پیر کے اندر بنا کر کے رکھے ہوئے ڈیفائن ڈبل سے ہم نے یہاں پہ ڈیفینیشن دی ہوئی ہے لہذا تھوڑا سا آڈر کے اندر جو ہے وہ آپ کو میچ کرنا ہوگا اس میں سب سے پہلے نل ڈسکرپٹر ہے ٹھیک جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کی پہلی انٹری جو ہے وہ نل ڈسکرپٹر ہونی چاہیے ٹھیک اس کے بعد جو دوسرا ڈسکرپٹر ہے ہمارے پاس ڈسکرپٹر نمبر ون ڈسکرپٹر زیرو ہمارا جو ہے وہ نل ہے ڈسکرپٹر ون ہمارا جو ہے وہ کوڈ ڈسکرپٹ ہم نے بنایا ہے اس کی فارمیشن اس طرح ہے کہ اس کا ڈیفالٹ جو سائز ہے وہ تھرٹی ٹو بٹ کا کوڈ ڈسکرپٹر ہے اگر ہم اس کی فیلڈس کو دیکھیں تو یعنی اگر ہم شروع سے اس کو دیکھنا شروع کریں تو فیلڈ میں سب سے پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ بیس زیرو سے ففٹین یہ اس وقت زیرو ہے لیکن یہ بعد میں ہمیں اس میں ایک ویلیو فل کرنی ہے وہ کیا ویلو ہوگی وہ ذرا آگے چل کے ہم بتائیں گے اور کیوں یہاں پر وہ ویلیو فل کرنی ہے اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے ٹھیک ہے یہ ذرا تفصیل سے ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں اس کے بعد جو لمٹ ہے لمٹ کی جو, اگلی جو دو بائٹس ہیں وہ ہم نے فل لمٹ اس کو دی ہوئی ہے فلحال جو یہ سولہ بٹس ہیں ہمارے پاس ان میں ایف ایف ایف ایف ہم نے ڈال دیا ہے میکسیمم لمٹ اس کی ہم نے اوپن کر دی ہے اس کے بعد بیس کی اگلی بٹس 24 فور سے لے کر کے تھرٹی ون تک ٹھیک ہے نا یہ جو بٹس ہیں آپ کے پاس بیس کی یہ ہم نے زیرو کر دی ہیں کیوں کہ اس وقت ہم ریل موڈ میں ہیں ہمارا کوڈ جو ہے وہ اپر ون میک کے اندر ہے اپر ون میک کے اندر ہمیں پہلی بیس بٹیں ہی ہمارے لیے ویلڈ ہے اس کے بعد کی بٹیں ہمارے لیے ویلڈ نہیں ہیں لہٰذا اس کو ہم نے فکس بیس کو زیرو کر دیا ہے یہ بعد میں ابھی آہ یعنی آہ فل نہیں ہوگی اس کے بعد جو بٹس آ رہی ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے جائیں تو اویلیبل کی جو بٹ ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے زیرو سیٹ کیا ہے ریزرو کی بٹ کو ہمیں زیرو سیٹ کرنا ہی تھا اس کے بعد جو ڈی کی بٹ ہے جو ڈیفالٹ اور پیرنٹ سائز ہمیں بتا رہی ہے وہ بٹ ہماری 1 ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 32 بٹ کا یہ سیگمنٹ ہے یعنی اس میں ڈیفالٹ اس میں ای اے ایکس ہوگا اے ایکس نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد گرینولریٹی کی بٹ ہے اس کو ہم نے 1 سیٹ کیا اس کا مطلب ہے کہ پیج گرینولر ہے یہ اگر پیج گرینولر ہے تو جو لمیٹ ہم نے اس کو دی ہے وہ 4 جیگ تک جائے گی اس کے بعد اوپر جو لمیٹ کی اگلی بی یعنی سولہ بٹیں تو پہلے آ گئیں جو چار بٹیں بچ گئی ہیں لمٹ کی انہیں بھی ہم نے ایف سیٹ کر دیا اس کا مطلب ہے کہ میکسیمم لمٹ کے اوپر ہم اس سیگمنٹ کو اس ڈسکرپٹر کو لے کے جا رہے ہیں اس سے آگے جو پریزنٹ کی بٹ ہے یہ ہمیں ون سیٹ کرنی کیونکہ یہ موجود ہے اگر ہم اسے زیرو سیٹ کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا ایکسپشن آ جائے گی ایرر آ جائے گی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ارر پروڈیوس کرے گا یہاں پر اس کے بعد جو ڈسکرپٹر پرولیج لیول ہے ڈسکرپٹر پر لیول جو ہائیسٹ پریولیج لیول کا یہ ڈسکرپٹر ہے اس کی دونوں بٹیں ہم نے زیرو سیٹ کی ہوئی ہیں اس کے بعد ایس کی بٹ ہے یہ 1 سیٹ ہوگی کیونکہ یہ یوزر لیول کا ڈسکرپٹر ہے سسٹم لیول کا ڈسکرپٹر نہیں سسٹم ٹائپ کا ڈسکرپٹر نہیں ہے یوزر ٹائپ کا ڈسکرپٹر ہے اس لیے یہ ہم 1 سیٹ کر دیں گے اس کے بعد آئے گی ایکس کی بٹ ایکس کی بٹ ہماری جو ہے یہ ون اس کا مطلب یہ کہ ایگزیکٹبل یہ سیگمنٹ yes, جو ہے ایگزیکٹبل ہے اس کی ڈسکشن جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے کہ کنفارمنگ کیا ہوتا ہے کنفارمنگ سیگمنٹ یہ نہیں ہے اس کے بعد ریڈیبلٹی یعنی اس کو کہ, اس کو ہم ریڈ کر سکتے ہیں یہ ہم نے ون رکھا ہے کہ یہ ریڈیبل ہے صرف نرا ایگزیکٹیبل نہیں ہے ریڈ بھی کر سکتے ہیں ہم اسے اس کے بعد ایکسس کی بٹ ہے جو کہ بائی ڈیفالٹ ہم اس کو زیرو سیٹ کرتے ہیں انیشلی جیسے میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کچھ اور فنکشنز ہیں جو کہ یہاں پر ہمارے لیے فی الحال ویلڈ uh, نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس بیس کی جو بٹ سولہ سے لے کر کے بٹ تیئیس تک یعنی اپر جو ہمارے پاس بٹس ہیں وہ ہیں وہ ہم نے دوبارہ یعنی آگے ہم نے کیلکولیٹ کر کے اس کو فل کرنا ہے یہ پہلا ڈسکرپٹر ہمارا ڈسکرپٹر نمبر ون یہ ہے جو کہ جس کا ٹائپ کوڈ اوور جس جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹائپ کوڈ ہے میکسیمم سائز جو ہمارے پاس پاسبل تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بیس کو ہمیں کیلکولیٹ کر کے ڈالنا ہے اس کے بعد اگلا ڈسکرپٹر ڈسکرپٹر نمبر ٹو جو ہے ہمارے پاس اس کا ٹائپ ڈیٹا کا ڈیٹا ٹائپ کا ڈسکرپٹر ہے یہ اس کا بیس زیرو پہ فکس کر دیا گیا ہے یعنی یہ زیرو سے شروع ہوگا بالکل جو ہمارا پہلا میموری لوکیشن ہے فیزیکل میموری لوکیشن وہاں سے اس کا بیس شروع ہوگا اس کی لمٹ پوری ہے فور جی بائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا یعنی اس کے بعد اگر مختلف اگر آپ بیس دیکھیں بیس uh, کی پہلی دو بائٹس یہ زیرو سیٹ ہوئی ہوئی ہیں لمٹ کی پہلی دو بائٹس ایف ایف ایف ایف سیٹ ہوئی ہوئی ہیں اس کے بعد بیس کی اگلی بائٹس آتی ہیں بٹ نمبر 24 سے لے کے بٹ نمبر 31 تک ٹھیک ہے یہ ساری بٹس جو ہیں یہ زیرو سیٹ ہوئی ہوئی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے اویلیبل کی بٹ اسی طریقے سے پچھلے مطلب حساب سے اے وی ایل کی بٹ زیرو ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں استعمال نہیں کرنی جو ریزرو بٹ ہے وہ بھی ہم نے زیرو کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کا یعنی جو بگ بائٹ سائز ہے وہ ہم نے ون رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ سکسٹین بٹ ای ایس پی اگر ہم ایس پی کو اس جگہ پہ لے کے آئیں گے تو یہ ای ایس پی کو استعمال کرے گا اس پی کو استعمال نہیں کرے گا سکسٹین بٹ کا موومنٹ یہاں پر نہیں ہوگا ہم اس ٹیک کو اسی سیگمنٹ میں لے کر کے آ رہے ہیں ہم اس ٹیک کے لیے کوئی اور سیگمنٹ نہیں بنا رہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سٹیک کے لیے کوئی علیحدہ سیگمنٹ بنایا آپ اسی کے اندر اس کو ڈال سکتے ہیں گرینولیرٹی اس کی پھر ون ہے گرینولیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ لمٹ پیج گرینولر ہے پیج گرینولر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایف ایف ایف ہے لمٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چار جیگا بائٹ تک یہ جا سکتا ہے فور کے کا پیج ہے اور ضرب آپ اس کو اس نمبر سے دے دیجئے ون میگ انٹو فور کے از فور جیگا بائٹ اس کے بعد لمٹ کی اگلی چار بٹس جو ہیں ہمارے پاس یہ ایف ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کے بعد ایس از اکول ٹو ون ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ سسٹم لیول کا ڈسکرپٹر نہیں ہے یوزر لیول کا ڈسکرپٹر ہے ڈی پی ایل پھر اس کا جو ہے وہ زیرو زیرو ہے یعنی ہائیسٹ پرویلیج لیول کا یہ ڈسکرپٹر ہے پرزینٹ کی بٹ ون ہے کیونکہ یہ زیرو نہیں ہو سکتی ایکسیس کی بٹ نارملی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انیشلی زیرو رکھتے ہیں اسے رائٹیبل یہ ریڈ اونلی تو نہیں ہے یہ ریڈ رائٹ ہے ٹھیک ہے اس لیے ڈبلو کی بٹ اس کی جو ہے وہ ون ہے ایکسپینڈ ڈاؤن جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم اس کے لیے کوئی خاص پروسیسنگ کرنا چاہیں کہ اس کی لمٹ کی انٹرپرٹیشن چینج کرنا چاہیں اگر چاہیں تو ہم اس کو ایکسپینڈ اپ یا ایکسپینڈ ڈاؤن دونوں صورتوں میں بنا سکتے ہیں اس کی تفصیل میں فی الحال ڈراپ کر رہا ہوں اس کو ہم نے زیرو سیٹ کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک اپ ٹائپ کا سیگمنٹ ہے یہ فی الحال ہمارے لیے اتنا کافی ہے ایگزیکیوٹیبل کی بٹ جو ہے اس کی وہ زیرو ہے جو کہ اسے بنیادی طور پہ ایک ڈیٹا کا سیگمنٹ جو ہے ڈیٹا کا ڈسکرپٹر جو ہے وہ بنا رہی ہے اس کے بعد ہائر یعنی بٹ نمبر سکسٹین سے لے کے بٹ نمبر ٹوئنٹی تھری تک یہاں پر بیس کی وت سکسٹین سے 23 تھری یہ بھی فکس ہو گیا زیرو پہ تو بیس جو ہے اس ڈیٹا سیگمنٹ کا وہ زیرو پر ہے اور لمٹ اس ڈیٹا سیگمنٹ کی جو ہے وہ فور جیگا بائٹ پر ہے یہ دو اہم باتیں جو ہیں یہ اب آپ کو ذہن میں رکھنی اس کے بعد اگلا جو ویریبل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جس جگہ پر کہ جی ڈی ٹی رجسٹر ہم بنا رہے ہیں جی ڈی جی ٹی رجسٹر کے لیے ہمیں ایک میموری لوکیشن جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ فورٹی ایٹ بٹ کا ہے فورٹی ایٹ بٹ کے لیے ہمارے پاس کوئی سیدھا سیدھا رجسٹر موجود نہیں ہے لہذا اس کو بیسیکلی میموری میں فارم کر کے اس میموری ایڈریس سے ہمیں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر جو ہے اس کو لوڈ کرنا ہوتا ہے اس کی فارمیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ایک ڈی ہے جس میں کہ سولہ بٹ کی لمٹ آئے گی کہ ہمارے جی ڈیٹی کی لمٹ کیا ہے یہ لمٹ جو ہے یہ اصل میں جی سائز بائٹ میں جو اس کا ہوتا مائنس ون یہ آپ نے یہاں پہ ویلو ڈالنی ہے کہ اس جگہ یہ لمٹ ہے ہمارے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کی ٹھیک ہے اس کے بعد آگے 32 بٹ کا یہ نمبر ہے جس کے لیے ابھی جگہ بنائی ہے ہم نے زیرو کے ساتھ یہاں پر گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل جہاں بنایا گیا ہے اس گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کا بتیس بٹ کا فزیکل ایڈریس آنا ہے ٹھیک ہے یہ کیسے کیلکولیٹ ہوگا یہ جب ہم نیچے جائیں گے تو پھر ہم آپ کو دکھا دیں گے اس کے نیچے ہم نے اپنا پروٹیکٹڈ موڈ کے لیے اپنے اسٹیک ایک اسٹیک بنانے کے لیے جس کی فی الحال ہمیں کو اتنی خاص ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ جگہ میں نے بنا دی ہے کیونکہ جو اگلا پروگرام ہم دکھائیں گے اس کے اندر ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے تو اسٹیک کی ہم نے یہ جو جگہ دی ہے وہ دو سو چھپن ڈبل ورڈ ٹھیک ہے یہ دو سو چھپن ڈبل ورڈ کی یہاں پر جگہ ہے یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جو کہ میں آپ کو ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا کہ اسٹیک کا رول جو ہے وہ تھوڑا سا جو یہاں پر چینج ہوتا ہے جب ہم اس کو ڈبل ورڈ کے فارم میں لے کر کے جاتے ہیں اس کے بعد نیچے وہی اسٹینڈرڈ طریقہ جو آپ نے دیکھا ہوگا سٹیک ٹاپ ہم نے نیچے ایک ویریبل ڈیکلیئر کر دیا ہے جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دی سٹیک پوائنٹ کر رہا ہے اور یہ ہم وہ, یہ وہ ویلیو ہے جو کہ ہم ای ایس پی کے اندر لوڈ کریں گے جب ہم اپنے سٹیک کو یہاں پر انیشلائز کریں گے جو کہ ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد نیچے یہاں سے ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے اوپر وہ ہمارے ڈیٹا کے اسٹرکچر جو چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھے وہ تھے اب یہاں سے ہمارا یہ پروگرام شروع ہوتا ہے یہاں پر یہ جو دو انسٹرکشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کا ایک خاص مقصد ہے اس کو ہم کہتے ہیں گیٹ اے ٹوینٹی یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ گیٹ اے ٹوینٹی کیا چیز ہے کیونکہ یہ اپنی جگہ پہ ایک لمبی چوڑی ڈسکرپشن ہے یہ ایک بگ ہے انٹل کے ٹو ایٹی سکس کا جس کی وجہ سے اور یہ بگ ایک ایسا بگ ہے کہ جو اب انٹل کا فیچر بن چکا ہے اس کی وجہ سے یہ اے کے ساتھ جو ایڈریس لائن 20 ہے اس کے ساتھ کچھ اسپیشل پروسیسنگ کرنی پڑتی ہے یہ بایوس کے ذمے ہم نے کر دیا ہے بایوس ہی اس کو ہینڈل کر رہی ہے یہاں پر ہم نے صرف اے کو انیبل کیا اے کو اگر ہم انیبل نہیں کریں گے تو ہماری میموری جو ہے اس کی فارمیشن کچھ مختلف ہو جائے گی بس یہاں پہ آپ اتنا یاد رکھیں کہ اے کو یہاں پر انیبل کرنے کی ضرورت نیچے اب ہمارے پاس جو کوڈ ہے ہمارا اس کا اب ہم بیس سیٹ کر رہے ہیں یہ جو نیچے اب آپ کیلکولیشن دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ ہمیں اپنے کوڈ کا بیس چاہیے ٹھیک ہے نا کوڈ کا بیس فزیکل میموری میں اگر آپ کو یاد ہو تو کوڈ کا بیس جو ہے وہ سی ایس رجسٹر میں ہے اس وقت ہم جو پہلا ون میگا بائٹ ہے کیونکہ اس وقت ہم ریل موڈ میں ہیں لہذا فزیکل میموری کا جو پہلا ون میگا بائٹ ہے ہم اسی کے اندر ہیں اس وقت ہمارے لیے جو انٹرسٹ کی چیز ہے وہ جو ہماری بیس بٹے ہیں فزیکل میموری کی اس کا بیس ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے اس کا بیس جو کیلکولیٹ کرنا یعنی اس کا بیس ہم زیرو اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ اس فزیکل میموری کے حساب سے سارے آفسیٹس ہمارے کیلکولیٹ ہوئے ہوئے اگر ہم اس بیس کو چینج کریں گے تو جو لیبلز ہم نے دیے ہیں ان تمام لیبل کے آفسیٹس جو ہیں وہ میننگ لیس ہو جائیں گے اگر ہم نے اس کو 0 پہ سیٹ کر دیا کیونکہ سی ایس ریجسٹر کے ریلیٹو یہ تمام سیٹ ہوئے گا. یہ تو ہمارا یہ جو کوڈ کا سیگمنٹ بنے گا اس وقت اس کنڈیشن میں مجبوری ہے کہ اس کو ہم اپنے کوڈ سیگمنٹ ڈسکرپٹر کا بیس بنائیں جو کہ اس وقت ہمارا سی ایس رجسٹر ہے اس وقت سی ایس رجسٹر جس فزیکل میمری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے وہی فزیکل میمری لوکیشن ایز اے ای بیس جائے گی ہمارے کوڈ ڈسکرپٹر کے بیس کے طور پر اسی وجہ سے اوپر آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر دیکھا تھا کہ اس میں ہم نے لکھا ہوا تھا کہ یہ ہم کریں گے تو اب اس کو ہمیں بیس بٹ کے فیزیکل میمری لوکیشن میں تبدیل کرنا ہے سولہ بٹ کے رجسٹر کو ابھی یہ رجسٹر ہے کیونکہ ریل موڈ میں ہے ابھی یہ سیلیکٹر نہیں بنا تو اس ویلو کو ہم یہ e اے ایکس رجسٹر کے اندر ڈال لیتے ہیں. پہلے ہم ای e ایکس کو زیرو کر لیں زور ای اے ایکس ای ایکس ٹھیک ہے اپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہیں اس وقت ریل موڈ میں لیکن ہم ای e اے ایکس رجسٹر کو استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ یہ ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد اے ایکس میں سی ایس کو موو کرنے کے بعد جیسے بالکل وہی میتھمیٹکس کیج جو کہ میتھمیٹکس پروسیسر کرتا ہے سیگمنٹ اور آف سیٹ کو ملا کے فزیکل میموری جنریٹ کرنے کے لیے. اس کو شفٹ لیفٹ کر دیجیے سولہ سے ضرب دے دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شفٹ لیفٹ کر دیجیے چار بٹ طرف. چار بائیں شفٹ لیفٹ کریں گے تو یہ بیس بٹ کے میمری میں تبدیل ہو جائے گا اب اس, کی جو, آ, 16 ہیں, اس کو جانا ہے جی ڈی ٹی جو ہمارا بنا ہوا ہے اس کی دسویں بائٹ پر یہ دسویں بائٹ آپ کیلکولیٹ کریں گے جی ڈی ٹی اوپر نل ڈسکرپٹر کی آٹھ بائٹ چھوڑنے کے بعد جو ہمارا ڈسکرپٹر نمبر ہے اس کی دو بائٹس چھوڑنے کے بعد یہ ایڈریس جانا ہے یہ صرف ایڈریس کی سمپل کیلکولیشن ہے کہ جی ڈی ٹی کی دسویں بائٹ کے آفسیٹ پر یہ سولہ بٹس ہم نے رکھنی ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے بیس کی ہیں اس کرنٹ سی ایس کے مطابق یہ بیس ہمارا بنتا ہے اس کے بعد جو ہائر یعنی یہ تو لور سولہ بٹس ہو گئی جو ہائر اب چار بٹس ہماری بچ, یہ جو آٹھ بٹس ہماری بچ گئی ہیں یہ آٹھ بٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ای e ایکس کے اپر پارٹ میں ہے اور ای ایک ایکس کا جو اپر پارٹ ہے وہ ہمیں ڈائریکٹلی ایکسیسبل نہیں ہوتا اور یہی طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اسے ہمیں ایکسس کرنا ہے تو اب ہم نے سمپل یہ کیا کہ ایکس e کو سولہ بٹ شفٹ رائٹ کر دیا جب ہم اسے سولہ بٹ شفٹ رائٹ کریں گے تو ای ایکس کا جو اپر پارٹ ہے وہ اے ایکس میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا اور اے ایل میں اس کا اس کی جو لوئر بائٹ ہوگی وہ اے ایل کے اندر ہوگی ظاہر ہے یہ اے ایل ہمیں چاہیے کیونکہ ہمارا جو بیسک یہ, یہ جو بیس بنے گی یہ بیس بٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ریل میموری کا ایڈریس ہے ون میگا بائٹ سے بڑا نہیں ہے یہ اس لیے اس کی جو اصل میں اے ایل کی بھی جول لو... کا... کا بھی جو لوئر نبل ہے وہی وہ ہمارے انٹرسٹ کا ہے اپرنیبل ہمیں پتا ہے کہ وہ زیرو ہوگا بہرحال اس کو جی ڈی ٹی کے اندر بارہویں سیٹ پہ ہم رکھ دیتے ہیں یہ اگر آپ اس کو آگے میں ہو آپ کے تو نل چھوڑ کر کے اس کے بعد اگلے, اگلا جو ڈسکرپٹر ہے اس کے حساب سے ہم نے یہ آفسٹ کیلکولیٹ کیا ہوا تو یہ جگہ جو ہے یعنی اس آپریشن کے بعد ہمارا جو بیس ہے کوڈ کوڈ ڈسکرپٹر کا وہ پراپرلی سیٹ ہو گیا اپ ٹو دی فزیکل میموری ایڈریس جو کہ اس کرنٹ ہمارے کوڈ سیگمنٹ کا ہے یہ ہمارے لیے ضروری تھا کیونکہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہمارے سارے آفسٹ جو ہیں ان کی ویلو تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ جو نیچے آپ تھوڑی سی کیلکولیشن دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح ہے کہ جو اسٹیک ہمیں پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر چاہیے اس اسٹیک کا جو فیزیکل وہ ایڈریس جو کہ ہمیں ای ایس پی کے اندر ڈالنا ہے وہ ہم پر کیلکولیٹ کر اور اس کو ہم کر یہ رہے کہ چونکہ ہم نے اپنا ڈیٹا جو ڈسکرپٹر بنایا تھا اس ڈیٹا ڈسکرپٹر کی بیس زیرو پر تھی ٹھیک ہے اس لیے جو ٹرو ہمارا جو 32 بٹ بٹ آفسیٹ بنتا ہے اس ٹیک ٹاپ کا یہی وہ ویلیو ہوگی زیرو ریلیٹو چونکہ ہم فیزیکل میموری کے زیرو کے اوپر ہم نے اپنے سیگمنٹ کو ڈیٹا سیگمنٹ کو بیس کیا ہے اس لیے جو آفسیٹ ٹرو فیزیکل آفسیٹ بنتا ہے اس ٹیک ٹاپ کا وہی ٹرو فیزیکل آفسیٹ ہمارا ای ایس پی میں جانا ہے اس کی کیلکولیشن کو آپ دیکھ لیجئے کیونکہ کرنٹ سی ایس کے اندر ہے یہ اپر بٹس ہیں ہماری فزیکل میموری کی یہ ہم نے ڈی کے اندر ڈالی ٹھیک ہے پہلے ہم نے ڈی کو زیرو کیا ڈی ایکس کے اندر ہم نے سی ایکس کو موو کیا یہ ہماری اپر 20 بٹس ہیں ان کو اپر جو سولہ بٹس ہیں بیس بٹ کے ایڈریس میں ان کو جب ہم چار شفٹ لیفٹ کریں گے تو یہ فزیکل میموری کا ایڈریس بن جائے گا ہمارا بالکل وہی کیلکولیشن جو کہ سیگمنٹ کی اور آفسیٹ کی انٹرپرٹیشن ہے ہماری ریل موڈ میں ہم وہی ایکشن یہاں پر پرفارم کر رہے ہیں اس کو سیگمنٹ ویلیو کو چار بٹ لیفٹ شفٹ کر کے اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا جو آفسیٹ ہے ہمارا سٹیک ٹاپ اسٹیک ٹاپ ہمارا آفسیٹ ہے یہ آفسیٹ ہمارا چونکہ کرنٹ سی ایس کے ریلیٹو ہے اس لیے کرنٹ سی ایس کو اگر ہم چار بٹ لیفٹ شفٹ کر کے اس میں یہ ایڈ کریں تو یہ ایگزیکٹ ہمارا جو فزیکل میموری ہے جہاں پر کہ اسٹیک ٹاپ پوائنٹ کر رہا ہے وہ ویلو آ جائے گی یہ کیلکولیٹ اسی جگہ پر کر کے ہم نے اس کو ای ڈی ایکس کے اندر رکھ دیا ہے یہ ڈی ایکس رجسٹر کے اندر سے ہم اسے اٹھا کر کے ایس پی کے اندر جب ہم پروٹیکٹڈ موڈ میں چلے جائیں اس کے آگے جو ہماری کیلکولیشن ہے یہ ہمیں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کی بیس کیلکولیٹ کرنی ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر میں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کی کا فزیکل ایڈریس فزیکل اس کی پوزیشن فزیکل میموری کے اندر کیا ہے وہ ہمیں ڈالنا ہوتا ہے یہ یہاں پر کیلکولیشن ہو رہی ہے اور اس کی بھی ایکزیکٹلی exactly کیلکولیشن اسی طریقے سے ہوگی کہ کوڈ سیگمنٹ میں چونکہ ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے تو سی ایس کو چار لیفٹ شفٹ کر کے اس میں جو آفسیٹ ہے اس کا جی ڈی ٹی کا جو آفسیٹ ہے وہ اگر ہم ایڈ کر دیں تو وہ ایگزیکٹ فزیکل لوکیشن بن جائے گی جہاں پر کہ جی ڈی ٹی لوکیٹڈ ہے تو یہ ویلو ہم یہی آپریشن کرنے کے بعد یہ ویلو جو ہے ہم جی ڈی ٹی رجسٹر کا جو ہم نے آپ کو آپ کو دکھایا تھا اوپر 48 بٹ کی جو ہم نے وہ بنائی تھی اس میں پہلی دو بٹیں ہماری جو دو دو بائٹس جو ہیں وہ تو ہماری لمٹ ہے اور اس کے بعد آخری جو چار بائٹس ہیں ہمارے پاس وہ فزیکل میموری کا ایڈریس ہے تو یہ جی ڈی ٹی رجسٹر پلس یعنی لمٹ کو اسکپ کر کے آگے جو بیس کی ویلو 32 ٹو بٹ کی ہے وہاں پر ہم نے یہ ای ایکس کو ڈال دیا ہے جی ڈی ٹی کی لمٹ جو ہے وہ جیسے آپ نے اوپر دیکھا ہوگا کہ وہ ہم نے فکس کر دی ہے 0x17 ایکس آپ خود کیلکولیٹ کر لیجیے گا یہی جو جی ڈی ٹی کی لمٹ بنتی ہے ٹوٹل جی ڈی ٹی کا سائز جو ہے اس سے ایک کم ہو جائے گا یہ, आ, یہ تمام چیزیں جب ہماری یہ سیٹ ہو گئی آئی ڈی ہوا ہے وہ میں دیتا کو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو لوڈ کرنا ہے اور گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو لوڈ کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انسٹرکشن ہمارے پاس اویلیبل ہے ایل ڈی ٹی ٹھیک ہے لوڈ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ٹھیک ہے ایل جی ڈی ٹی کو ہم ایڈریس دیں گے میموری کا جس جگہ پہ کہ ہم نے یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ جی ڈی ٹی ریگ ہے ٹھیک تو ایل جی ٹی آف ہم نے دے دیا رگ اب یہاں پر ہمارا گلوبل ڈسکرپٹر جو ہے یہ لوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہماری یعنی باری آتی ہے وہ کریٹیکل چیز کی کہ سی آر زیرو میں بٹ ون کو ہمیں ون کرنا ہے جو پہلی بٹ ہے اس کی اس یعنی بٹ زیرو اگر میں آرڈر کے حساب سے یہ نمبر ہم لوگ کرتے ہیں اس کے حساب سے بات کروں تو بٹ زیرو کو ہمیں ون کرنا ہے اور بٹ زیرو کو ون کرتے ہوئے سی آر زیرو کی باقی بٹس کو ہم نہیں چھڑ رہے تو اس لیے سی آر زیرو کو پہلے ہم ایس میں ریڈ کر لیتے ہیں جو ہے وہ sure ہے. ہے نا? اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آئی ڈی ٹیو کے استعمال نہیں کر رہے اس لیے انٹرپٹ کو ہمیں پرماننٹلی ڈس ایبل کر دینا یہ انٹرپٹ ہم نے ڈس ایبل کر دی سی ایل آئی کی انسٹرکشن سے ٹھیک اور اس کے بعد یہ جو نیچی لی موو ہے موو سی آر زیرو اے ایکس ٹھیک ہے یہ جیسے ہی موو ہوگی اس کے بعد پروسیسر جو ہے وہ پروٹیکٹڈ موڈ میں ہوگا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک انسٹرکشن جو ہے جمپ زیرو ایکس زیرو ایٹ کولن پی سٹارٹ اگر آپ کو یاد ہو فار جمپ جو ہے اس کے اندر ہمیں سیگمنٹ کولن آفسٹ دینا پڑتا ہے سیگمنٹ کولن آفس اب یہاں پر جو سیگمنٹ ویلو میں نے دی ہے وہ سیگمنٹ है ہے آٹھ ٹھیک ہے یہ ویلو ہے جو کہ سی ایس رجسٹر میں لوڈ ہوگی اب اس کی کیا وجہ ہے یہ آٹھ کیوں ہے ठीके? یہ آٹھ اس لیے ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو یہ جو ویلو سی ایس میں میں لوڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہ انڈیکس ہے گلوبل ٹیبل میں وہ ون نا یہ آخری جو تیرہ بٹس ہیں ان کے اندر ون ہے اور اس کے بعد اس سے نچلی جو تین بٹس ہیں ٹھیک ہے ٹیبل انڈیکیٹر ہمارا زیرو ہے کیونکہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ریفر کر رہے ہیں ہم آر پی ایل ہمارے یہ دو بٹیں جو ہیں یہ بھی ہماری زیرو ہیں تو یہ پہلی تین بٹس زیرو ہیں اس کے بعد ہے وہ انڈیکس نمبر تیرہ بٹ میں اور وہ اس میں تیرا بٹ کی جو لیگنیفیکنٹ بٹ ہے وہ ون ہے اب اگر اس کو ایز اے وڈ میں پڑھنا چاہوں تو ایز اے ورڈ یہ آٹھ بنے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ویلو ہے جو کہ سی ایس رجسٹر میں یہ جانی چاہیے اس پہ ذرا آپ لوگ غور کر لیجیے یہ چیز کیونکہ اپر تھرٹین بٹس کے اندر انڈیکس نمبر ہے وہ ون ہے ٹھیک ہے اپر تھرٹین بٹس میں اگر ون رکھیں اور باقی کی جو تین بٹیں ہیں ان کو زیرو کریں تو ہیکسا ڈیسیمل ویلو یا جو, جو بھی آپ اسے کہہ وہ ویلو بنے گی زیرو یہ ویلیو ہے جو کہ سی ایس ریجسٹ میں جائے گی اور کولن آفسیٹ ہمارا جو ہے وہ پی سٹارٹ یہ آفسیٹ پی سٹارٹ جو ہے یہ اس وجہ سے ویلیڈ ہے پی سٹارٹ کہ ہم نے کوڈ کا بیس جو ہے وہ کرنٹ سی ایس کی فیزیکل میموری لوکیشن کے اوپر ہی رکھا ہوا تھا اگر ہم وہ کیلکولیشن جو کہ ہم نے پہلی کیلکولیشن کی تھی وہ نہ کرتے تو پی سٹارٹ اس وقت ویلڈ نہ ہوتا یہی آفسیٹ جو ہے وہ ہم آگے استعمال کر رہے ہیں اس کے نیچے جو آپ یہ بٹس 32 یہ جو آپ ایک یہ چیز دیکھ رہے ہیں یہ اسمبلر کو اس جگہ پر بتایا جا رہا ہے کہ اس سے آگے جو کوڈ آئے گا یہ 32 بٹ موڈ کا کوڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے جو بھی کوڈ آئے گا اس کے لیے اسمبلر جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ مثال کے طور پہ ای اے ایکس استعمال کرے گا ای بی ایکس استعمال کرے گا اے ایکس اور بی ایکس کے بجائے 32 ٹو بٹ Mode code جو ہے اس کا یعنی اسمبلر یہاں سے آگے سمجھ لیتا ہے کہ ناؤ دا following is از فالوئنگ موٹ کوڈ ٹھیک ہے تو اب وہ بائی ڈیفالٹ اس کو اس طریقے سے جنریٹ کرے گا یہ ڈائریکٹ اس کو سمجھے ڈائریکٹو ہے ٹھیک ہے اسمبلر کو یہ چیز بتانے کے لیے اس کے بعد جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں جو میرے ڈی ایس ای ایس ایس جی ایس ایس ان سب کو میں نے ایک نمبر زیرو اس نمبر سے انیشلائز کیا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو جو اگلا ڈیٹا ڈسکرپٹر ہے یہ ڈسکرپٹر نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے زیرو پہ نل ڈسکرپٹر ہے ٹو پہ ڈیٹا ڈسکرپٹر ہے اگر یہ نمبر ٹو آپ اپر تیرہ بٹس میں لکھیں اور لور تیرہ بٹس کو آپ زیرو کر دیں لوئر تین بٹس کو اگر آپ زیرو کر دیں تو جو نمبر آپ کو ہیکسا میں نظر آئے گا وہ ہوگا زیرو ٹھیک ہے یہ نمبر ہے جو کہ ہم ڈی ایس ایس ایس ایس اور ایس جتنے ہمارے ڈیٹا کے سیگمنٹس ہیں ان کے اندر ہم لوڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ای ایس پی کے اندر ای ڈی ایس جو ویلو ڈی ایس میں ہم نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ویلو ہم نے ای ایس پی میں موو کر دی اسے اس پروگرام کے اندر ہم نے استعمال نہیں کیا ہے اس کے بعد ہم نے صرف ایک آپریشن یہاں پہ کیا ہے اور وہ آپریشن ہم نے یہ کیا ہے کہ آف سیٹ بیٹ زیرو یہ چیز ذہن میں رکھے یہ بی ایٹ ہنڈریڈ جیسے میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ بی ایٹ ہنڈریڈ سیگمنٹ ہوتا ہے جس پر ویڈیو میموری لوکیٹڈ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ چونکہ میں اس کو ڈائریکٹ فیزیکل میمری کے طور پر ایکسس کر رہا ہوں اور میں بتیس بٹ کے موڈ میں ہوں فل میمری میرے پاس اویلیبل ہے ڈی ایس میرا زیرو پر ہے ٹھیک ہے تو اگر ڈی ایس میرا زیرو پہ ہے اور رینج جیگا بائٹ اویلیبل ہے تو مجھے اس سیگمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بی ایٹ زیرو زیرو زیرو یہ ویلو ہوگی فزیکل میمری کی جس کے اوپر اس وقت ویڈیو میمری جو ہے وہ سچویٹڈ ہے اس کے اوپر میں صرف کیپٹل اے لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اس پروگرام کو بلاک کر لیتا ہوں جمپ ڈالر اس کا مطلب یہ کہ اب یہ آگے نہیں جائے گا یہیں پہ پھنس جائے گا تو ٹوٹل اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ ڈیٹا اسٹرکچرس کو انیشلائز پروٹیکٹڈ موڈ میں کوڈ کو لے کے پروسیسر کو پروٹیکٹڈ موڈ میں لے کر جانا بس تو جب اگر ہم اس کو ایگزیکٹ کریں تو اس میں آپ کو نظر کچھ نہیں آئے گا صرف آپ وہ ایک اے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے یہ اے اس سکرین پہ آ نہیں سکتا تھا اگر یہ پروسیسر جو ہے وہ پروٹیکٹ موڈ میں نہ جاتا کیونکہ وہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ ایکسس جو ہے پروٹیکٹ موڈ کے اندر ہے اور ڈائریکٹ فیزیکل میموری 32 بٹ آفس کے ذریعے اس ویڈیو میمری کو ایکسس کیا گیا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ پروگرام آپ نے دیکھا اس میں پروگرام تو خیر کچھ نہیں تھا اس میں بنیادی طور پہ تو ہم نے اپنے ڈیٹا اسٹرکچر ہی سٹ کی ایک دو چیزیں جو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک تو کوڈ سیگمنٹ جو ہم نے سٹ کیا تھا اس کی بیس کیوں ہم نے وہاں پر سٹ کی جس جگہ پہ کہ فزیکل میموری میں یہ کوڈ سیگمنٹ لوکیٹڈ تھا. ٹھیک ہے اس کی بنیادی وجہ اس وقت تک خاصی حد تک واضح ہو گئی ہوگی لیکن ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم کوڈ سیگمنٹ کی بیس کو اس جگہ جہاں پر کہ وہ فزیکلی لوکیٹڈ تھا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ سی ایس کی بیس کو بھی ہم زیرو کرتے ٹھیک ہے اور جو فزیکل میموری ہماری بن رہی تھی جو آفسیٹ ہمارا بن رہا تھا اس آفسیٹ کے مطابق ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نارمل طریقے سے جیسے ہم نے ڈیٹا میں کیا اس طریقے سے کرتے لیکن اگر ہم یہ طریقہ اختیار کرتے تو ہمیں شاید کافی سارا کام جو ہے مزید اس کے اندر کرنا پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسمبلر نے اس کوڈ کو اسمبل کیا تھا تو اس نے اپنے طریقے سے اسے اسمبل کیا اور جو آفسیٹس اس کے بن رہے تھے کوڈ سیگمنٹ کے اندر ٹھیک ہے ان آفسیٹس کو لے کر کے اس نے تمام جامس تمام ریفرنسز تمام جو لیبل کے آفسیٹس تھے ان کے حساب سے اس نے سارا پروگرام جو ہے اس کو اسمبل کیا اگر ہم یہ ریفرنس چینج کرتے یہ زیرو چینج کرتے کہ اس سی ایس کو اس کی فزیکل پوزیشن سے اٹھا کر کے ہم زیرو پر لے جاتے تو یہ تمام کے تمام آپسٹس جو ہیں ہمارے یہ انویلڈ ہو جاتے لہذا اس چیز کو چھڑے بغیر ہم نے اس کی بیس کو ہی بیس کو اسی جگہ پر سیٹ کیا جس جگہ پر کہ یہ فزیکل میموری میں ایکچول کوڈ سیگمنٹ ہمارا لوکیٹڈ تھا صرف اس کی جو تھوڑی سی میتھمیٹکس تھی کہ وہ جو سولہ بٹ کا نمبر کوڈ سیگمنٹ رجسٹر کے اندر سی ایس رجسٹر کے اندر ہے اس کو ہم نے بیسیکلی بتیس بٹ کے ایک نمبر کے اندر کنورٹ کر دیا اور وہ نمبر ہم نے بیس کے طور پر استعمال کیا تاکہ ہمارے لیبل کے ریفرنسز جو ہیں وہ وہی رہیں جو کہ اسمبلر نے کیلکولیٹ کی ایک تو یہ چیز ہے اس پہ تھوڑا سا ذہن لگانے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے ڈیٹا سیگمنٹ کو ڈیٹا جو ڈسکرپٹر ہے اس کو بیس زیرو پر سیٹ کیا تھا ٹھیک ہے بیس زیرو پہ سیٹ کر کے اس کی جو ایکسیسبلٹی ہے وہ پوری کی پوری ہم نے فور جی اس کے لیے اوپن کر دیا اس کی ایک خاص وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب ویڈیو میموری کو ایکسیس کرنا چاہ رہے تھے اس کا فزیکل لوکیشن جو ہے وہ زیرو بی ایٹ زیرو زیرو زیرو یہ ہمیں معلوم تھا یہ ہمیں نون تھا کہ ہم نے اس پرٹیکولر فزیکل میموری کو ایکسس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو زیرو پہ سیٹ کر کے اگر صرف آف سیٹ کو ہم یہاں پر لے جائیں تو وہ چیز ہمارے لیے ایکسسیبل ہو جاتی ہے تو پورا ڈیٹا سیگمنٹ جو ہے اس کو اوپن کر لیا اب اس میں میموری پوری کی پوری ہمارے پاس ویزیبل ہے اس میں آپ نے جیسے دیکھ لیا ہے کہ اس کے اندر وہ سیگمنٹ والا چکر جو کہ جیسے اگر آپ نے پہلے ہمارے پروگرام دیکھے ہوں جہاں پہ ہم ویڈیو میموری کو ایکسس کر رہے تھے تو ای ایس رجسٹر میں ہم زیرو بی ایٹ ہنڈریڈ ڈال کر کے اس کے ای ایس کے آف سیٹ سے ہم ویڈیو میموری کو ایکسس کر رہے تھے اس چیز کی ہمیں یہاں پر ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہم نے ڈائریکٹ اس میموری کو جا کر کے جو پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر ہم نے اسے ایکسیس کر لیا کیونکہ ہمارا ڈی ایس جو ہے آٹومیٹیکلی چونکہ وہ پورے کے پورے میمری کے اوپر میپ ہوا ہوا ہے اس لیے ہمیں کسی اور سیگمنٹ رجسٹر کی ضرورت نہیں ہے وہ سیدھا اس کے اوپر جو ہے یعنی وہ ویڈیو میموری پوری کی پوری ہمیں اسی کے اندر بلکہ ویڈیو میموری نہیں کہنا چاہیے جتنی میموری ہے یعنی کمپیوٹر کے اندر وہ پوری کی پوری مجھے ویزیبل ہے مجھے کسی دوسرے رجسٹر کی اس وقت دوسرے سیگمنٹ رجسٹر کی اس وقت ضرورت نہیں ہے اس کو ایکسس کرنے کے لیے صرف مجھے آفسیٹ سے ہی معلوم ہونا چاہیے اس آفسیٹ کے اس میں میں جا کر کے کسی بھی ایریا آف میموری کو جا کر کے ایکسس کر سکتا ہوں یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ابھی اس کوڈ کے اندر آپ کے لیے اہم ہیں تیسری چیز جس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی سلائیڈ بھی دکھا دیتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو دو رجسٹرز ہم نے لوڈ کیے ہیں سی ایس رجسٹر کو ہم نے آٹھ کی ویلیو سے لوڈ کیا اور ڈی ایس رجسٹر کو ہم نے سولہ کی ویلیو سے لوڈ کیا ٹھیک ہے نا یہ آٹھ اور سولہ یعنی زیرو ایکس زیرو ایٹ اور زیرو ایکس ون زیرو یہ جو دو ویلیوز ہم نے اس میں آ, ڈالی ہیں یہ دو ویلیوز اس طریقے سے آئی ہے کیونکہ جی ڈی ٹی کے اندر جو نل ڈسکرپٹر تھا اس کے بعد اور تیسرا ڈیٹا ڈسکرپٹر ٹھیک ہے نا تو سی ایس کے اندر ہمارے پاس زیرو ون ابھی آپ لوگوں کو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوگی کہ اس کے اندر زیرو ہونا چاہیے تھا یہ زیرو ایٹ سے آیا اور ڈیٹا ڈسکرپٹر کے اندر زیرو ٹو ہونا چاہیے تھا اس کے اندر ڈیٹا سلیکٹر کے اندر زیرو ہونا چاہیے تھا اس کے اندر ون کیسے آیا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے یہ اگر آپ دیکھیے تو اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی تین بٹس جو ہیں ہماری وہ تو بنیادی طور پہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے انڈیکس کرنے سے جی ڈی ٹی کے اندر وہ انڈیکس نہیں کر رہی پہلی تین بٹس جو ہیں ان میں سے دو بٹس جو ہیں ہماری آر پی ایل کی ہیں اور تیسری بٹ ہماری جو ٹیبل انڈیکیٹر ہے یہ ٹیبل انڈیکیٹر ہمارا گلوبل ڈسکرپٹر ہے اس لیے زیرو ہے اور جو پہلی دو بٹس ہیں وہ زیرو ہیں کیونکہ یہ ہمارا بیسکلی وہ ہے ریکویسٹر ویسٹرج لیول لیول زیرو پہ ہائیسٹ لیول پر تو اس کے بعد جو باقی تیرہ بٹس ہیں ان تیرہ بٹس کے اندر مجھے انڈیکس رکھنا ہے ان تیرہ بٹس کے اندر اگر میں ون رکھوں تو اب اس کو پورے ایز اے سکسٹین بٹ نمبر اگر آپ پڑھیں تو یہ نمبر بنتا ہے زیرو اور بالکل اسی طریقے سے جو ہم نے ڈیٹا ڈسکرپٹر کے اندر رکھا ہے اس کی پہلی تین بٹس زیرو کر کے جو بکیا تیرہ بٹس بن گئی ہیں یہ تیرہ بٹس جو ہے ہماری اگر اس کے اندر ہم رکھیں زیرو ٹو اور اب اس کو ایز تو یہ بنتا ہے زیرو ایکس ون زیرو یہ ہے کیلکولیشن یہ ہے وہ نمبر جو کہ ہمیں سی ایس میں اور ڈی ایس میں ڈالنا اب میں میرا خیال ہے تھوڑی سی امید یہ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ کانفیڈینس جو کا آ, آ گیا ہوگا نارملی جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ لوگ آ, یعنی خود یعنی جو ہے ان کو ان کے اوپر ایک پروٹیکٹیڈ موڈ کی دہشت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ اس کو ٹرائی نہیں کرتے سادہ سی چیز ہے اب ایک پروگرام آپ کے لیے اور ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر جو 32 بٹ موڈ کے اندر جو پروگرامنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا کچھ تھوڑا سیمپل ٹیسٹ ایک آپ کو دینا ہے یہ پروگرام ہمارا بہت سادہ سا ہے ایک سٹرنگ ہم پرنٹ کر رہے ہیں ریئل موڈ سے پرنٹ سٹرنگ کے ذریعے ہماری اپنی جو پرنٹ سٹرنگ ہے اس کے ذریعے ایک سٹرنگ ہم ریئل موڈ سے پرنٹ کر رہے ہیں اور پھر وہی پرنٹ سٹرنگ جو ہے وہ ہم نے پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر لکھی ہوئی ہے کیونکہ ریئل موڈ والی پرنٹ سٹرنگ جو ہے وہ پروٹیکٹیڈ موڈ میں ہمارے کسی کام نہیں آئے گی تو ایک پروٹیکٹیڈ موڈ کی پرنٹ سٹرنگ ہے ایک ریل موڈ کی پرنٹ ہے ایک ہی پروگرام کے اندر پہلے ریل موڈ میں ہم پرنٹ اسٹرنگ کرتے ہیں اس کے بعد پروسیسر کو سوئچ کرتے ہیں ٹھیک ہے پروٹیکٹڈ موڈ میں لے کے جاتے ہیں پھر پروٹیکٹڈ موڈ میں ہم پرنٹ اسٹرنگ کرتے ہیں تو یہ پروگرام جو ہے یہ ذرا دیکھتے ہیں اس میں جو اوپر کے ڈیٹا سٹرکچرز ہیں ان کے اندر شاید ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ایک تفصیل ایک دفعہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں یہ ہمارا پروگرام ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں جی ڈی ٹی ہم نے اوپر بنایا ہوا ہے یہ بالکل اسی طرح کا جی ڈی ٹی ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جو آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا اس کی پوری ایکسپلینیشن میں آپ کو دے چکا ہوں ویلیوز اسی طرح سے لوڈ ہوں گی اسی طریقے سے انیشلائز ہوں گی اس کے نیچے آپ کو جی ڈی ٹی رجسٹر جو ہے وہ اس کی لوکیشن نظر آ رہی ہے اس کی لمٹ سولہ بٹ کی اور اس کا بتیس بٹ کا جو بیس ہے یہ جگہ ہم نے اس کے لیے بنائی ہوئی ہے دو سٹرنگز ہمارے پاس ہیں ایک آر سٹرنگ ہے ریل موڈ کے اندر اور ایک پی اسٹرنگ ہے پروٹیکٹیڈ موڈ کے لیے نیچے ہم نے اسٹیک کی جگہ دی ہوئی ہے دو ڈبل ورڈ یہ ہم نے جگہ دی ہے یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اسٹیک کو ہم کے اور بگ جو کی بٹ ون کر دیں اور ایس پی کو ہم استعمال کریں تو جس طرح بائی ڈیفالٹ جو ہمارا ریل موڈ کے اندر پوش جو ہے وہ ورڈ سے کم نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ی طرح پروٹیکٹڈ موڈ میں جب ہم بگ اسٹیک ایس پی کے تھرو جا رہے ہو تو پش ہمارا ڈبل سے کم نہیں ہوتا اس میں اگر آپ انسٹرکشن دیں گے کی, تو پش اے ایکس ہی ہوگا یعنی ایک وڈ پش ہوگا لیکن وہ اسے ڈبل ورڈ بنا کر پش کرے گا یعنی چار بائٹ وہ پش کرے گا چاہے آپ نے پش کرنے کے لیے کہا ہو وہ چار بائٹ پش کرے گا اور اس کی لوئر جو دو بائٹس ہوں گی وہ تو اے ایکس کی ویلو ہوگی اور جو اپر دو بائٹس ہوں گی وہ زیرو ہوں گی یعنی زیرو پیڈ کر کے وہ اسے چار بائٹ بنا کر کے تب پش کرے گا یعنی منیمم یونٹ آف آپریشن جو ہے آپ کا سٹیک کے اوپر پروٹیکٹڈ موڈ میں اگر آپ ای ایس پی استعمال کر رہے ہوں تو منیمم ورڈ جو آپ کا رہ جائے گا یعنی منیمم جو آپ کا آ, وہ سائز ہوگا ڈیٹا کا وہ آپریشنس کے پوائنٹ آف ویو سے پش اور پاپ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ فل ہوگا یعنی چار بائٹ کا ہوگا تھرٹی ٹو بٹ پش کرے گا تھرٹی ٹو بٹ پاپ کرے گا لہٰذا یہ چیز جو ہے جب آگے آپ دیکھیں گے کہ پروٹیکٹڈ موڈ میں جب ہم آ, یعنی اپنے پیرامیٹرس کو پاس کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم اس چیز کا دھیان رکھیں گے یہ فرق آپ کو غور سے دیکھنا ہے کہ سٹیک کا آپریشن کس طریقے سے چینج ہو رہا ہے یہاں پر اس کے بعد نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرنٹ ایس ٹی آر ٹھیک ہے یہ ہمارا ریئل موڈ کا وہی پرنٹ ایس ٹی آر ویری فیملیئر پرنٹ ایس ٹی آر جو کہ آپ بہت دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اور اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں اس کے جو آف سیٹس ہیں کہ ہم بی پی پلس فور بی پی پلس سکس سے اپنے ویریئبلز اٹھا رہے ہیں اور ریٹ این جو ہمارا ہے وہ ہمارا بیسیکلی ریٹ ایٹ ہے ٹھیک ہے نا آٹھ بائٹ ہم اسٹائپ پر سے ڈسکارڈ کر رہے ہیں یہ جو نمبر اف آف سائی ٹوٹل نمبر اف پیرامیٹرس جو کہ ہم نے اسے پاس کیا یہ چیزیں تبدیل ہوں گی جب ہم پر, یعنی پروٹیکٹڈ موڈ کے پرنٹ اس ٹی آر میں جائیں گے تو یہ چیزیں چینج ہوں گی لہٰذا اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر آپ نظر رکھیں اس کے بعد اسٹارٹ ہے ہمارا جو ہے اس میں سب سے پہلا جو ہم نے کام کیا ہے یہ ایک ایڈیشن ہے یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں پش بائٹ زیرو پش بائٹ ٹین پش بائٹ سیون یہ پروٹیکٹیڈ موڈ کی یعنی 386 ایٹی سکس کی انسٹرکشن ہے اس میں آپ بائٹ بھی پش کر سکتے ہیں یعنی جب آپ بائٹ پش کریں گے تو باقیہ جو تین بائٹ اس کی رہ گئی ہیں ان کو وہ زیرو پہ ایڈ کر دے گا थीके? یہ خود بخود کرے گا پروسیسر ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ریئل موڈ کے اندر جب ہم کام کر رہے تھے تو آپ نے ہمیں کبھی فکسڈ کانسٹنٹ ویلو پش کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا پروٹیکٹڈ موڈ میں یا پروٹیکٹڈ موڈ تو نہیں کہنا چاہیے ریئل موڈ میں لیکن اگر 386 ایٹی آپ کے پاس پروسیسر ہو تو آپ پش کانسٹنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پش بائک بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر بات وہی ہے کہ وہ جب اسے پش کرے گا تو وہ خود بخود اسے ورڈ بنا دے گا اس وقت ریئل موڈ میں چکے ہمیں اس لیے وہ اسے ورڈ بنا کر کے پش کرے گا خود بخود کرے گا یہ اس کے بعد ہم نے یہ پیرامیٹر پاس کرنے کے بعد ہم نے پرنٹ اسٹی آر کال کر لیا ہے یہ آر سٹرنگ ہم نے یہاں پر پرنٹ کی ہے یعنی ریئل موڈ والی یہ اس وقت ہمارا پروگرام جو ہے وہ ریل موڈ میں ہے اس کے نیچے وہ دو انسٹرکشنز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ اے ٹوینٹی کے گیٹ کو اوپن کر رہی ہیں میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ کو اس کے بارے میں اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں یا اگر آپ کے پاس ویلڈ ریفرنسز موجود ہوں تو آپ اس کی بڑی اچھی ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کیسے کام کرتی ہے فی الحال ہمارا مقصد صرف اس کو انیبل کرنا ہے وہ ہم نے کر دیا اس کے بعد جو آگے کیلکولیشن ہے یہ وہی کیلکولیشنز ہیں جو کیلکولیشنس کے آپ نے پیچھے پروگرام میں دیکھی ہیں جی ڈی ٹی کے اندر جو ہم نے مختلف ویلیوز ڈالنی ہیں اپنے سی ایس کا بیس ڈالنا ہے اپنا ڈیٹا کا بیس ڈیٹا uh, کا بیس تو ہم نے اس میں فکس کیا ہوا ہے اس کو انیشلائز کرنا ہے سی uh, ایس کے بیس کو انیشلائز کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو نیچے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیک ہم نے استعمال جو کیا ہے ریل uh, موڈ کے اندر uh, اس کو ویسے میموری میں بنایا ہے پروٹیکٹڈ موڈ کے لیے اس کے ای ایس پی کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر کے میں نے ای ڈی ایکس میں رکھ دیا ہے اس کو میں وہاں پہ جا کے بھی کیلکولیٹ کر سکتا تھا لیکن اس کے اندر کچھ کمپلیکیشنس تھیں لہذا میں نے اس کو یہیں پہ کیلکولیٹ کر کے ای ڈی ایکس میں سیو کر دیا تاکہ وہاں جا کے مجھے زیادہ حرکت نہ کرنی پڑے اور میں اس کو سیدھا سیدھا جو ہے وہ ای ایس پی کے اندر لوڈ کر دوں یہی کام پی اسٹرنگ یہ جو میرا اویلیبل ہے اس کے آف سیٹ کے لیے بھی میں نے یہی کام کیا ان دونوں کو ان کے اکویلنٹ فزیکل میموری ایڈریس کے اندر کنورٹ کر کے میں نے یہاں پہ پہلے ہی ڈال دیا اسے میں جا کے پروٹیکٹڈ موڈ میں استعمال کروں گا اس کے بعد جو آگے کوڈ ہے یہ بھی آپ اچھی طرح سے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کوڈ کو آ, یہ جی ڈی ٹی کی جو آ, یعنی جی ڈی ٹی کا جو اپنا فزیکل ایڈریس ہے یہ میں نے جی ڈی ٹی کے اندر لوڈ کیا ہے تاکہ میں ایل جی ڈی ٹی کی انسٹرکشن جو ہے اس کو استعمال کر سکوں یہ جو آپ کو نظر آ from gdt reg ٹی ریگ یہ وہ میموری ایڈریس ہے جہاں پہ یہ سارا فارمیشن میں نے کیا ہے اوپر جو آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے یہ اس کی فزیکل میموری ایڈریس کی کیلکولیشن کا ہے جو کہ آپ کئی دفعہ آپ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد سمپل ہے سی آر زیرو کی بٹ زیرو کو مجھے ون کرنا ہے ٹھیک ہے جس کے لیے پہلے میں نے سی آر زیرو کو پڑھا اس کے بعد اسے اور کر لیا ٹھیک ہے ون کے ساتھ اب اس کی بٹ ون ہو گئی ہے ابھی بھی چونکہ میں نے انٹرپ ڈسکرپٹ ٹیبل کو نہیں بنایا اور نہیں چھیڑا اس لیے اس وقت بھی میں نے انٹرپ کو ڈسیبل کیا ہوا ہے اور انٹرپ کو ڈسیبل کرنے کے بعد یہ جو نیچے موو ہے میری ای ایکس ٹو سی آر زیرو موو سی آر زیرو کاما ای اے ایکس یہ جیسے ہی میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں پروسیسر پروٹیکٹیڈ موڈ میں چلا جاتا ہے وہ جمپ بالکل اسی طرح جیسے میں نے کہا ہے فلش لیے, میں ای یہ دو کام پراپرلی ہو جائیں اس کے لیے وہ جمپ فار استعمال ہوئی اس کے بعد نیچے ہمارا 32 فٹ کا پروٹیکٹ موڈ کا کوڈ ہے اسے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پی پرنٹ اسٹی آر ہے جو پروٹیکٹ موڈ کا اسٹی آر ہے اس کے اندر میں نے EBP, EAX, تمام میں اس میں استعمال کر رہا ہوں چیز وہی ہے اس کے اندر اسکین کرنے کے لیے ای سی ایکس میں جو میں نے ویلو ڈالی ہے وہ فور جیگا گا بائٹ میکسم جو کہ میمری کا سائز ہو سکتا ہے اور اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو استعمال کر رہا ہوں بائٹ سرچ کرنی ہے مجھے ایس استعمال نہیں کرنا اے ایل مجھے یہاں اویلیبل ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے استعمال کیا ہے لینتھ آف اسٹرنگ سرچ کرنے کے لیے جو کہ ابھی آپ نے ریئل موڈ میں بھی دیکھا ہوگا کس سے میں لینتھ نکال رہا پھر لینتھ کے کی آگے کیلکولیشن جو ہے وہ وہ اس کے آگے فالو ہو رہی بنیاد ہے کیلکولیشن بنیادی طور پہ وہی ہے جو کہ میں نے ریئل موڈ میں کی تھی فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ریئل موڈ میں وہ سی ایکس اور میں ہو رہی تھی یہاں وہ ای سی ایکس اور ای ایکس میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے نیچے جو ہے یہ بیسیکلی ہم جو آفسیٹ یعنی ویڈیو میموری کا جو آفسیٹ ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آفسیٹ ہم نے وہ کیلکولیٹ کیا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے اسی فارمولے سے ہم نے کیلکولیٹ کیا جس فارمولے سے ہم پہلے ریئل موڈ کے کوڈ میں کیلکولیٹ کرتے آئے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ایس اور ای بی ایس اور ای سی ایکس وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں اس کیلکولیشن میں یہ چیز ذہن میں رکھے آلریڈی ای سی ایکس کے اندر آ چکی ہے اب چونکہ آگے مجھے استعمال کرنی ہے تو اسٹرنگ انسٹرکشن استعمال کرنے کے لیے ای ڈی آئی اور ای ایس آئی یہ دو رجسٹر جو ہیں ان کو میں استعمال کر رہا ہوں دوسری چیز جو ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے یہاں پر کہ جو میں نے پیرامیٹرز پوش کیے تھے کے اوپر, ان سب کے آفسٹ تبدیل ہو چکے ہیں اب جو 6 پہ تھا وہ بارہ پہ آ گیا ہے جو چار پہ تھا وہ آٹھ پہ آ گیا ہے وہ اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب ہم اسٹیک پوائنٹر کو ای ایس پی کو استعمال کرتے ہیں تو ورڈ پش منیمم اب نہیں رہا اب ڈبل ورڈ پش جو ہے بتیس بٹ کا پش ہوتا ہے تو بتیس بٹ کے کی وجہ سے ہر پیرامیٹر جو کہ میں نے اسٹیک پر ڈالا تھا اس میٹر کا جو ایکچول میموری آفسیٹ ہے وہ نیرلی یعنی نیئرلی کیا ویسے ہی کانسٹنٹلی وہ دو سے ضرب کھا گیا ٹھیک ہے ठीके? جو 6 پہ تھا وہ بارہ پہ ہے جو چار پہ تھا وہ آٹھ پہ چلا گیا جو دس پہ تھا وہ بیس پہ چلا گیا جو آٹھ پہ تھا وہ سولہ پہ چلا گیا یہ چیز جو ہے خاص طور پر دیکھنے والی اور یہ چیز خاص طور پر سمجھنے والی ہے کہ جب پروٹیکٹڈ موڈ میں سٹیک بگ اسٹیک ہوگا فور جی گا تو اس صورت میں وہ ہر چاہے ورڈ ہی کرے گا اور دوسری چیز یہ کہ اسٹرنگ انسٹرکشن میں نے استعمال کی ہیں اب ڈی آئی اور ایس آئی اس کے اندر استعمال نہیں ہو رہے ای ڈی آئی اور ای ایس آئی استعمال ہو رہے ہیں آگے لاجک وہی ہے جو کہ ہم نے اوپر والے پرنٹ اسٹرنگ کے اندر استعمال کی تھی کہ لوڈ اسٹرنگ انسٹرکشن سے لوڈ کیا اے ایچ کے اندر چونکہ پہلے ہی ایٹریڈیو ڈال چکا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد لوڈ اور اسٹوز کا ایک لوپ جو ہے وہ میں نے چلا دیا اس سے اسٹرنگ جو ہے پوری کی پوری پرنٹ ہو جائے گی اس کے نیچے ہمارے جنرل رجسٹر جو ہم نے پش کیے تھے اوپر ان سب کی پش ہے یہ ان سب کی پوپ ہے اور پوپ کے بعد جو چیز ہے وہ دیکھنے والی کہ اوپر والے ریل موڈ کی جو پرنٹ ایسٹی میں ریٹ ایٹ تھی میں ریٹ سکسٹین کیونکہ حالانکہ پیرامیٹر اتنے ہی پاس ہوئے ہیں لیکن چونکہ ہر پیرامیٹر جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ڈبل, ورڈ میں, ورڈ, ڈبل ورڈ میں کنورٹ ہو گیا ہے اس لیے اب جو سٹیک کے اوپر ڈسکارڈ کرنے کی اسپیس ہے وہ بھی ڈبل ہو گئی ایک چیز جو ذرا اس میں اور بھی ہے وہ یہ کہ جس طرح پیچھے ہم نے آف سیٹ کے ذریعے چونکہ ہمارے پاس 32 بٹ کا پورا آف سیٹ ہے جس سے کہ میں فزیکل میموری کو کہیں سے بھی ایکسس کر سکتا ہوں تو اب جیسے پچھلے اس میں میں, میں نے ای ایس رجسٹر کو ریل موڈ میں استعمال کیا تھا ویڈیو میموری پہ پوائنٹ کرنے کے لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ ڈی ایس کے تھرو ہی میں اسے استعمال کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں نے Uh, جو, uh, جو ای ایکس رجسٹر ہے اس کے اندر زیرو بی ایٹ تھاؤزن, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سیدھا سیدھا ویڈیو میموری کا آف سیٹ ہی جو ہے وہ اٹھا کر کے ہم نے اس کے اندر رکھ لیا ہے یہ ہمارا جو اب پی سٹارٹ سے نیچے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پروٹیکٹڈ موڈ کا سمجھ لیجیے کہ انٹری پوائنٹ ہے جہاں پہ بکیا انیشلائزیشن میں کرتا ہوں ایس ایس جی ایس ایف ایس ای ایس ڈی ایس کی ساری کی ساری نمبرز وہی ہیں جن کو میں بہت زیادہ ایکسپلین کر چکا ہوں آ, اس کے بعد کو کیا میں نے ہے, یہ بالکل وہی بائٹ زیرو بائٹ الیون بائٹ سیون یہ جو ہماری پروٹیکٹ موڈ کی پرنٹ سٹرنگ کو جو چیزیں درکار ہیں ٹھیک ہے وہ چیزیں میں نے یہاں پہ پوش کی ہے پوش ای بی ایکس جو میں نے کیا ہے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پرنٹ اسٹرنگ کا آفسٹ فیزیکل میموری کا آفس پہ رکھا ہوا تھا یہ میں نے پوچھ کر کے تو کر دیا, یہ کرے گا, دو کام ہو گئے جس کو خاص طور پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ register, ہے نا? اس میں آپ دیکھیے گا میں نے ویڈیو میموری کا آفسیٹ ڈالا ہے, وہی چیز ہے اور ای بی ایس اندر وہ جو ہم سرکل بنایا کرتے تھے اگر آپ کو بیک سلیش اور لائن اور فارورڈ سلیش اور ورٹیکل uh, لائن کے ذریعے یہ 32 بٹ کا پورا کا پورا جو یہ چار بائی چار کیریکٹرس کا یہ یہ ایک, ایک, ایک م, یہ ہمارا سمجھیے ایک طرح سے سٹرنگ بن جاتی ہے یہ پوری کی پوری ای بی ایکس کے اندر میں نے لوڈ کر لیے اور اس کو میں میں اسکرین پر ایک جگہ گھما رہا ہوں بار بار بار بار ایک ڈیلے کے ساتھ میں اسے بار بار گھما ہوں جس سے کہ وہ سرکل بنتا ہوا آپ کو نظر آئے گا لیکن اس کے اندر جو خاص چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ اس موڈ میں ای اے ایکس بھی ایز اے پوائنٹر استعمال ہو گیا ہے ٹو میمری جیسے ابھی تک آپ کو یہ پتا تھا کہ اے ایکس اور ڈی ایکس اور سی ایکس یہ ایز اے ای پوائنٹر استعمال نہیں ہو سکتے پروٹیکٹڈ موڈ میں 386 کے اندر کوئی بھی رجسٹر جو ہے وہ آپ ایز اے ای پوائنٹر استعمال کر سکتے ہیں میموری کے لیے ٹھیک ہے جس کی ایک مثال یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے اب اس پروگرام کو ہم ذرا ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام تو خیر اس کا کوئی ایسا خاص نہیں ہوگا یہ اگر ہم اسے ایگزیکیوٹ کریں تو ریل موڈ کے اندر جب پہلی اسٹرنگ پہلی کال ریئل موڈ کی پرنٹ اسٹرنگ کی ہوگی تو اس نے اوپر ایک لائن پر پرنٹ کیا ہے ان ریئل موڈ اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس وقت پروگرام چلا اس کے بعد یہ پروٹیکٹڈ موڈ میں گیا اور پروٹیکٹڈ موڈ میں جانے کے بعد اس نے یہ آپ کو دوسرا میسج یہاں پر پرنٹ کر کے دیا ان پروٹیکٹڈ موڈ ٹھیک اس کا مطلب یہ کہ اب وہ پروٹیکٹڈ موڈ میں ہیں اور اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ پر دیکھیں تو وہ سرکل آپ کا جو ہے وہ چلتا جا میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو ذرا آپ اچھی طرح سے کی کوشش کریں اس آپ کے ٹیکسٹ میں موجود ہوگی یہ آپ نے پروگرام دیکھا تھوڑا سا ٹیسٹ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ بتیس بٹ کی پروگرامنگ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے اس ہمارے لیکچر کا اب وقت ختم ہوتا ہے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ السلام